وسا دہا ابراہیم بنی اور ابراہیم علیہ السلط والسلام نے وسا وسا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وصیت کی اور وصیت کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس بات کو پکا کیا وصیت ضروری یہی نہیں ہے کہ جو موت سے پہلے کی جاتی ہے بلکہ اس وصیت کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ ایک طرح سے اپنی بات پکی کرتا ہے کہ میرے بعد یہی ہے کرنا وسا کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے حکم دیا کس نے بہا اس کے ساتھ وسا اور ابراہیم علیہ السلام وسلام نے حکم دیا یہ ابراہیم علیہ السلام نے بات پکی کی بہا اس کے ساتھ زمین لوٹ رہی ہے ملت کی طرف اوپر جو آیا ہے نا وہ ملت ابراہیم جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرتا ہے جہاں سے رقو شروع ہو رہا تھا آئیے نا ملت کا ایک لفظ یہ ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے وہ وسا اور اسی مذہب اسی ملت کے لیے وسیعت کی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے بنی اپنے بیٹوں کو اور ابراہیم علیہ السلام السلام کے ساتھ اور کس نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا تھا اور کس نے وہ یعقوب اور یاقوب نے بھی حکم دیا یہاں ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات وسا بہا ابراہیم و و غلط ترجمہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وسیعت کی ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اس دین کی اپنے بیٹوں کو و یعقوب اور یاقوب کو بھی یہ غلط بات ترجمہ یوں بنے گا کہ وسا بہا ابراہیم و بنی ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے وسیعت کی اپنے بیٹوں کو اس دین کی کہ اس دین پہ قائم رہنا و یاقوب اور یاقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی جو بنی اسرائیل کے جد امجد تھے علیہ السلام بھی یہی وسیعت کرتے تھے تو تم جو کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں ہیں اور جو میں پیغام لایا ہوں وہ درست نہیں ہے اور اسلام کچھ اور ہے تو تم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دین کی وصیت کی اسی ملت پہ چلنے کی اور یعقوب علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے یا بنیہ انہوں نے کہا ہے میرے بیٹو اچھا دیکھیے عربی آپ پڑے ہوئے ہوتے تو بہت لطف آتا اور چیزوں کچھ اور بھی بیان کرتے چلو وسا کی بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوسا وسیعت کی وسا کا لفظ کیوں لائیں وسا کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل کرتے رہے اس کام کو تو یا تو ترجمہ اس کا تشریح یہ کی جائے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں مسلسل اپنی اولاد کو کہتے رہے کہ خدا کی توحید کو قائم رکھنا اللہ کو ایک مانتے رہنا اور یا اس سے ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلط نے اپنے بیٹوں کو اور یاقوب نے بھی اپنی اولادوں کو مسلسل ان کے خاندان میں یہ وسیعت چلتی رہی باپ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی پھر بیٹے پھر پوتے پھر پڑ پوتے ہر کوئی ان میں سے اپنی اپنی آئندہ نسلوں کو وسیعت کرتا رہا اور کہتا رہا یا بنیہ میرے بیٹو ان اللہ استفاء الدین اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے طریقہ زندگی بنایا فلاں تمہ تنہا اللہ ون مسلمون اور مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہی ہو اس آیت کو سمجھیے کہ وہ ہر ایک یہ وسیعت کرتا رہا ابراہیم علیہ السلام بھی اور یعقوب بھی علیہ السلام السلام انہوں نے کہا میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ادین چنا دین کو اور دین بھی کوئی خاص ہے نا ال لگ گیا اس پہ معرفہ ہو گیا خاص دین کو اس سے مراد اسلام اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پہ چنا ہے دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ وے آف لائف کوڈ آف لائف اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے کہ تمہاری زندگی کا جو طریقہ ہے گزارنے کا وہ اسلام ہوگا فلاں منا اور میرے بیٹوں نہ مرنا تم اللہ وان تم مسلمون مگر یہ کہ تم مسلمان ہو تو مرنا تو اپنے اختیار میں ہے نہیں کب موت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹو ہر وقت خدا کے دین پہ قائم رہنا صبح سے شام اور شام سے صبح تک اور اللہ کے لیے قائم رہو گے تو پھر موت اسلام پہ ہی آئے گی نا فلا اللہ مت مدنا مگر یہ کہ اسلام کی حال مبد الماجد دریابادی نے اس پہ لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کہا مجھ سے کوئی پوچھے کہ سارے قرآن میں ایک آیت اپنے یہ چن لو تو میں یہ آیت کا آخری حصہ چن یا بنیا ان اللہ الدین فلاتموت اللہ اللہ اور لکھا ہے کہ یہ نامہ راقم الحروف کچھ معلوم نہیں کہ اس آیت کو پڑھ کے کتنی مرتبہ آنسو بہا چکا ہے اور میں مر جاؤں تو میرے قبر کے قطبے پہ کوئی یہ آیت لکھتے کہ فلا موۃ اللہ اللہ مسلم اور موت بس ایمان کی حالت میں تمہیں آنی چاہیے میرے بچوں اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہ کرتے